إن الحمد لله نحمده ونستعلمه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يدله الله فلا مضل له ومن يضل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدا عمده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حقا تقاتيه ولا دمتن إلا وأنتم سمون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 ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عكيد وجاءت سفرة الموج موت بالحق ذلك ما كنت منه فحيد ونفخة الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائف وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفن عن فغطاك فضى صرف اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عكيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مهيد الذي جعل مع الله لأن أخرق القياه في العذاب الشديد قال قليله ربنا ما أتغيته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد فدمت إليكم بالوعيد با يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عبد في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا مقاتل كافة كما كافة ان اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تکلیف کی زمین و آسمان کو پیدا کیا تبھی سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے۔ اور ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں منہ اور بہتر الحرم میں ظاہر القیم اور یہی سیدھا دین ہے سچا دین ہے سچا راستہ ہے فلا وی نان چھو سکوں ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو یہ حرمت والے جو چار مہینے استعمال میں ذکر کیے گئے ہیں دل قائد محرم اور رجب پرانی مزید نے کہا کہ فلاں مو کے ہند یہ چار مہینے بڑے حرمت والے ہیں ان مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھو ان میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو گناہ کے کام نہ کرو بھائیو یہ مہینہ جس سے ہم لوگ ازر رہے ہیں رجب کا مہینہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے چوتھا مہینہ ہے زمانۂ جاہریت میں لوگ اس مہینے میں بہت ساری بداعت کا بہت ساری غلط کام کیا کرتے تھے اور اسلام آنے کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری بداعتوں کا ارتقاب ہو رہا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس مہینے کی حرمت کا تقاضہ تو یہ تھا کہ ہم اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ کتاب و سنت کی پابندی کرتے دین پر چلتے مگر آج مسلمانوں نے اس مہینے میں بہت ساری بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں مشہور یہ ہے کہ اسی مہینے کی ستائیسویں تاریخ کو اسراؤ میں راج کا واقعہ پیش آیا تھا تو لہذا اسراؤ میں راج کے حوالے سے مسلمانوں, مسلمانوں نے اس مہینے میں بہت ساری بدعت ایجاد کر رکھی ہیں آج میں اسی موضوع پر آج کے خطبے میں روشنی ڈالنا چاہوں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ واقعہ اترا میں راج جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم معجزہ بہت بڑا معجزہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر آپ کو کرائی گئی جنت و جہنم کے بہت سارے مناظر کا مشاہدہ کرایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا تقرر تقرب آپ کو حاصل ہوا کہ جبریل امین کو بھی اتنا تقرب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل نہیں ہوا تھا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ ہی حصے میں انسانی تاریخ کا یہ طویل سرین سفر کر کے واپس مکہ بھی لوٹ گئے تھے یہ یقیناً آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا معجزہ اسراؤ میں راج عظیم معدزہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ معدزہ ہمارے اور آپ کے لیے اپنے اندر کیا سبق رکھتا ہے کیا دروس رکھتا ہے اسراؤ میں راج کا یہ واقعہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور اس کا حقیقی پیغام کیا اور اس کا حقیقی میسج کیا ہے بھائیو اسراؤ میں راج کا واقعہ جن حالات میں پیش آیا اگر آپ سیرت رسول کا مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اسراؤ میں راج جن ایام میں اور جن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو 63 سال پہ مشتمل اور محیط تھی اس حیات طیبہ میں وہ ایام وہ مہینے اور وہ سال جن سالوں میں کہ اسراؤ میں راج کا واقعہ پیش آیا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشکل ترین ایام اور مشکل ترین مرحلہ تھا اور ایک ایسا مرحلہ تھا جس مرحلے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پے درپئے آزمائشیں آتی گئی لگاتار آزمائشیں آتی گئیں آپ سیرت پڑھیں گے تو اسراؤ میں راست سے پہلے جو واقعات اور جو حادثات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ان میں سب سے پہلا حادثہ سب سے بڑا حادثہ شیب ابھی طالب کا حصہ تھا جسے آپ سماجی بیکاٹ کہیے معاشرتی بیکاٹ کہیے اقتصادی بیکاٹ کہیے جب مشکیم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے دسیوں اور طالب انہوں نے اپنا لیے ترغیب کے بھی ترغیب کے بھی مگر دعوت رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے تو سب نے مل کر ایک آخری چارہ کار کے طور پر سماجی بیکاٹ کا اعلان کیا سارے مکے والوں نے مل کر یہ ایک ایک ایک ایک شرائط نامہ لکھا اور اس کو کابت اللہ میں لٹکا دیا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی شخص لین دین نہ کرے کاروبار نہ کرے تعلقات نہ رکھے اور اس دوران مسلمانوں کو ایک گھاٹی تھی شہبی طالب نام کی اس گھاٹی میں محسور کر دیا گیا اور یہ بیکاٹ تقریباً تین سال جاری رہا اور یہ تین سال مت پوچھئے کہ کیسے گزرے کیسے آزمائش کے تھے یہ وہ تین سال ہیں کہ جن تین سالوں میں مسلمان جانور کی چمڑیاں چمڑیاں کھانے پہ مجبور ہوئے اور یہ وہ تین سال ہیں کہ جن تین سالوں میں مسلمان درخت کے پتے چبانے پر مجبور ہوئے ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے ہم نے شہد ابی طالب کے حصار کے دوران مشرقین نے جب ہمارا سماجی بےکاٹ کیا تھا اس دوران اس قدر درخت کے پتے چبائے ہیں پتے کثرت سے کھانے کی وجہ سے جب ہم خزائے حاجت کے لیے جاتے تھے ہمارا فضلہ بھی بالکل جانوروں کی مہنگیوں کی طرح ہوا کرتا تھا بخاری شریف کے دار اس قدر پتے کھائے ہیں اس قدر پتے کھائے سبحان اللہ جیسے ان کی اساسی اور بنیادی رضا پستے ہو اس لیے کہ مشکی نے ہر طرح سے بیکار کر رکھا تھا وہ خود فرماتے ہیں ساتھ نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی بات ہے میں شیب ابھی طالب میں چل رہا تھا بھوک کی شدت تھی بھوک صدا رہی تھی کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا اچانک مجھے اپنے قدموں تلے کوئی نم سی چیز بھیگی سی چیز لگتی نظر آئی اور بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا میں نے وہ چیز اٹھائی اور خاموشی سے نگل گیا اور ماتے مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی کی جو میں اس وقت کھایا تھا شیب ابھی طالب کا حسار یہ سماجی بےکاٹ تقریباً تین سال جاری رہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نہیں بلکہ آپ کے صحابہ پر ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ بعد میں خود مکے ہی کے کچھ سلیم الفطرت انسان جو کچھ اخلاق والے کافی کھڑے ہوئے انہوں نے اس سماجی بیکاٹ کا بے کیا اس طرح یہ بےکاٹ ختم ہوا لیکن یہ آزمائش ابھی ختم کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اور آزمائش آئی اور وہ آزمائش آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کی شکل میں ابو طالب جو کہ مکی زندگی میں دعوت اسلامی کا مضبوط ترین سہارا بنے ہوئے تھے ابو طالب کا انتقال ہو گیا ابو طالب انتقال کر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کا رنج اس لیے بھی زیادہ تھا کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی وہ چچا جو سہارہ بنے رہے آپ کا ساتھ دیتے رہے مشرقین کو روکے رہے اس چچا کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی حالت کفر میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا یہ صدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہبِ ابی طالب کے حصار سے زیادہ گہرا تھا اور ابو طالب کی وفات کا رنج ابو طالب کی وفات کا غم ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور زخم ملا آپ کی صحیح تھی بیوی آپ کی وفادار بیوی قدیرت القبرا رضی اللہ مفارقت دے گئی جو اپنے مال کے ذریعے اپنے مشوروں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کو بہت تسلی دیا کرتی تھی آپ کی بہت مدد کیا کرتی تھی اور آپ کا بہت تعاون کیا کرتی تھی رضی رس القبرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا غم شیبی طالب کے حساب اور ابو طالب کی وفات کے غم سے کہیں زیادہ تھا اور یہ تین آزمائشیں یہ زخم ابھی سوکھے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چوتھا ایسا زخم ملا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے گہرا زخم سب سے عظیم زخم اور ایسا زخم کہ آپ کو پوری حیات طیبہ میں اتنا گہرا زخم نہیں لگا یعنی میری مراد سفر طائف تھا اس کا وہ واقعہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قبیلے تقیف کے آگے پیش کیا دعوت دی ان اوباشوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ٹھکرایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ذلت میں سلو کیا وہ تو ہی سلوک کیا کہ تاریخ انسانی میں شاید کسی بھی معزز اور محترم انسان کے ساتھ ایسا ذلتہ میں سلوک کبھی نہیں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے خون بہ بہ کر آپ کی جوتیوں میں جم گیا تھا اس طرح دیکھو ایسا آزمائش بھرا مرحلہ تھا ایسا آزمائش بھرا مرحلہ تھا خصوصاً کا زخم تو اتنا گہرا زخم کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ علہ نے مدنی زندگی میں ایک مرتبہ پوچھا تھا اے اللہ کے نبی عہد کے دن کے دن او حد سے بھی زیادہ کوئی مشکل ترین دن آپ کی زندگی میں آیا ہے کیا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جنگ عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے آپ کے زندانے مبارک شہید ہو گئے تھے آپ کے آپ کا سر پھوٹ گیا تھا آپ کے سر سے خون بہنے لگا تھا اور نوذ اللہ مشرقین نے یہ افواہ مشہور کر دی تھی کہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں بڑی مشکل گھڑی تھی بڑی آزمائش کی گھڑی تھی اس لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی کی زندگی میں عہد کے دن سے بھی کوئی مشکل سلیم دن آیا ہے آپ نے کہا تھا کہ آئشہ دن جب میں نے اپنے آپ کو قبیلے سطح پر پیش کیا تھا وہ دن زندگی کا سب سے مشکل دن تھا یہ ایسا مرحلہ تھا جب آپ دیکھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل پہ زخم لگتے جا رہے آزمائش پر آزمائش آتی جا رہی امتحان پر امتحان ہوتا جا رہا ہے اور ہر آنے والی آزمائش گزری ہوئی آزمائش سے زیادہ سخت والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے زیادہ سخت اور اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے لمبیا تم ملمسل اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب سے کٹھین امتحان پیغمبروں کا لیتا ہے سب سے بڑی آزمائش انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ہوا کرتی ہے تم ملمس پھر جو شخص نیکی اور تخوے میں جتنا زیادہ اونچا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے کہ انضام الجز امن اضام البلا اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قانون ہے اننا اظام الجزا امنبلا آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے آزمائش اور امتحان کے بعد ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے آزمائش جتنی بڑی ہے آزمائش کے بعد ملنے والا پرائز اور انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آزمائش سے گزرے تو زخم پر زخم کھائے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی صبر و ثبات قدمی کا مظاہرہ کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آپ کی تسلی کا سامان کیا گیا اور آپ کی تسلی کے طور پر اس کے فوراً بعد آپ کو اسراؤ میں کا موجودہ دیا گیا اسراؤ کا معجزہ دیا گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ ابھی بتایا گیا اللہ سبارک و تعالیٰ کا اتنا تقرب حاصل ہوا کہ سدرت المنتا کے پاس پہنچ کر جبریل امین رک گئے اور کہا کہ محمد اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں گنجائش نہیں اس سے آگے بڑھنا یہ صرف آپ کا کام ہے اللہ نے صرف آپ کو اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ کا تقررات کو حاصل ہوا رب العالمین سے آپ ہم کلام ہوئے یہ اور بات ہے کہ آپ نے اس رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ سے جبریل امین کے واسطے کے بغیر ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے میں جو لذت آپ کو ملی ہوگی جو لطف آپ کو ملا ہوگا ایمان و یقین کی جو حلاوت ایمان و یقین کی جو مٹھاس اور چاشنی آپ کو ملی ہوگی اس کے ذریعے سے دراصل جو زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے ان زخموں پر تعلق باللہ کا مرحم رکھا گیا آپ کو جو زخم ملے تھے ان زخموں پر تعلق باللہ کا مرحم رکھا گیا قربت الہی کا مرحم رکھا گیا اسراؤ مہراج کا پہلا اور عظیم درد یہ ہے ایک مومن کی زندگی میں جو بھی حادثات آئیں جو بھی مشکلات آئیں جو بھی پریشانیاں آئیں اس کا سب سے بہترین اور واحد حل یہ ہے کہ مومن اپنے رب سے قریب ہو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اللہ کے کلام سے جڑ جائے اللہ کا ذکر کرے تحجد پڑھ کے اللہ کا تقرب حاصل کرے دعا کر کے اپنی مشکلات اللہ تعالیٰ کے آگے رکھے زندگی کی تمام سر مشکلات مصائب اور الشھنوں کا سب سے واحد اور آسان حل اور الہی ہے اللہ تعالیٰ کا تقرم ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے نبی و صلی اللہ علیہ وسلم حضب امرفارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل گھڑی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جانب لپٹتے تھے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی ہر پریشانی اور زندگی کی ہر الجھن کا حال نظر آتا تھا اسرا رو میں کا پہلا درس یہ ہے کہ زندگی کی الجھنوں میں شکار انسانوں زندگی کے ٹینشنوں میں مبتلا انسانوں زندگی کی آفتوں کے شکار انسانوں اور زندگی ستائے ہوئے انسانوں اللہ سے جڑ جاؤ اللہ سے تعلق قائم کرلو اللہ سے قریب ہو جاؤ اللہ بذکر اللہ تتوائن القلوب اس لیے کہ اس دنیا میں سکون کی نعمت اگر کسی چیز میں رکھی گئی ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم سکون کی نعمت صرف اور صرف ذکر اللہ ہی میں رکھی گئی ہے انسان سکون کو دولت میں سلاش کر رہا ہے انسان اپنے ٹنشنوں کا حل انسان اپنے ٹنشنوں کا حل وہ ماہرین نفسیات کے پاس جا کے سل ہوں گا حل دولت میں تلاش کر رہا انسان اپنے ٹینشن ہوگا ہل پارکوں کی پارکوں پارکوں کو جا کے تلاش کر اللہ کی قسم انسانی زندگی میں جو اشتراک پیدا ہوتا ہے انسانی زندگی میں جو دشماری آتی ہیں ان سب کا واحد حل اور سکون کا واحد ذریعہ اللہ سے جڑنے میں ہے اللہ بکر اللہ لوگوں سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے اسرا میں راج کا یہ پہلا درد ہے اور بھائیو اسرا میں راج سے جو موجودہ ہے اس کا ایک درس یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر غیر معمولی ایمان ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کوئی بھی بات سنے قرآن مجید کے حوالے سے کوئی بھی بات سنے حضیث رسول صحیح حدیث کے حوالے سے کوئی بھی بات سنے سمعنا و کہنا چاہیے سم آمنہ و صدفنا کہنا چاہیے ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کبھی عقل کے میزان پہ جانچنا نہیں چاہیے کبھی عقل کے معیار پہ جانچنا نہیں چاہیے یقینا کوئی حدیث عقل سے نہیں ٹکراتی کوئی عقل سے نہیں ٹکراتی یہ اور بات ہے مجھے ایسے نظر آئے گا کہ کوئی حدیث عقل سے ٹکرا رہی ہے آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ کوئی حدیث عقل سے ٹکرا رہی ہے ورنہ اللہ کی قسم جیسا کہ اسلام ابن سیمیا نے اپنی تحریرات میں جا بجا لکھا ہے کہ سلیم الفطرت انسان کی عقل کبھی بھی شریعت سے ٹکرا نہیں سکتی اگر کوئی حدیث میری عقل سے ٹکراتی نظر آ رہی ہے مجھے اپنا اپنا علاج کرنا ہے اس لیے بھائیوں یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے اسرو معراج کا واقعہ جس دور میں پیش آیا تاریخ انسانی کا طویل ترین سفر یہ اس دور کی بات ہے آج تو انسان گنٹوں میں ہزاروں میل کا سفر آج کر سکتا ہے انسان یہ اس دور کی بات ہے جب انسان نے پرواز نہیں کی تھی ابھی فضا میں پرواز نہیں کی تھی رات کے کچھ ہی حصے میں اتنا سویل تری سفر عقلی اعتبار سے بالکل ناقابل تصور بات عقل کے اعتبار سے بالکل ناقابل یقین بات لیکن قربان جائیے حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ یلی مجمعین کے ایمان و یقین پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر کئی اتنا یقین تھا اس راو میراج کا واقعہ جب ہوا صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کو بتایا لوگوں کو بتایا ابو جہل دوڑا دوڑا ابو بکر صدیش کے پاس ہے رضی اللہ عنہ کہا ابو بکر بتاؤ ابو بکر بتاؤ کوئی انسان کہتا ہے کہ وہ ایک رات میں ایک رات میں مکے سے بیت المقدس ہو کر آ گیا ابو بکر مانو گے تم یقین کرو گے تم ابو بکر نے کہا کہ نہیں مانوں گا اور ظاہر بات ہے کیوں مانے کہ اس زمانے کے اعتبار سے مکہ اور بیت المقدس کے درمیان کی مساوت تقریباً چالیس دن کی تھی ابو بکر نے کہا کوئی یہ کہے کہ ایک رات میں مکے سے بیت المقدس جا کر آ جائے میں نہیں مانوں گا. ابو جہل نے کہا دیکھو تمہارے جو ساتھی محمد ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہ صرف ایک رات میں وہ مکے سے بیت المقدس بلکہ ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں کی سیر کر آئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک منٹ کی تاخیر کے بغیر ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر کہا اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں ابھی مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں ابھی مانتا ابھی تصدیق کرتا ہوں اور یہ قول کی مطابق انہیں جو صدیق کا ٹیٹل جو ملا صدیق کا لقب جو ملا اسی موقع پہ ملا تھا ایک قول تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی وجہ سے انہیں صدیق کا ٹیٹل ملا تھا اور دوسرے بات سیرت نگار حضرات کا کہنا ہے اس غیر معمولی موقع پر اس لیے کہ سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں اسراؤ میراج کے واقعے کے بعد وہ ضعیف ایمان لوگ مرتد بھی نعوذ باللہ سیرت کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں اسراؤ میں راج کے واقعے کے بعد کچھ ضعیف الایمان ایمان جو کمزور ایمان والے تھے ابھی ابھی ایمان لائے تھے وہ باللہ مرتد بھی ہو گئے تھے جہاں اور لوگوں کے لیے اسراؤ میں راج کا واقعہ ان کے ارتداس کا ذریعہ بنا وہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے لیے اسرام میں راج کا واقعہ ان کے ایمان میں بڑھوتری اور ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنا اس لیے بھائیوں یاد رکھنا یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی بات آئے بلا چو چرا تسلیم کرنا اکل سے ٹکراتی ہے یہ فیسنا جو آج قدم قدم پہ دیکھنے کو مل رہا آج خصوصا ہماری وہ نئی نوجوان نسل جو سائنس پڑھتی ہے اور سائنس اس چیز کا نام ہے جو ہر چیز کو سبب کی روشنی میں سمجھنا چاہتی ہے اور ہر چیز کو سبب میں سبب کی روشنی میں سمجھنے کا مزاج ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ مزاج حدیث رسول کو بھی وہ اسی معیار پہ جانچنا چاہتے ہیں حدیث رسول کو بھی اسی میں یہاں پہ وہ جانچنا چاہتے ہیں یاد رکھنا اللہ کی قسم۔ اپنی اپنی عقل پر حدیث کو نہ جانچنا سہر اللہ کرتے تھے مور حدیث رسول کے مقابلے میں کبھی بھی کوئی بات تمہاری عقل میں سمجھ میں نہ رہی ہو حدیث رسول کو الزام نہ دو اپنی عقل کو الزام دو آپ اپنی عقل کو الزام دے لو ہو سکتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ کے مقصود کو سمجھ نہیں سمجھ رہا ہوں اپنی عقل کو الزام دو حدیث کو الزام نہ یہ فتنہ قدم قدم پہ پھیلا ہوا ہے ہر قصو ناقد حدیثوں پہ اعتراض کرتا ہے ہر قصو ناقد کے ذہن میں حدیث رسول کے تعلق سے دسیوں شبہات اور افسوس تو یہ افسوس تو یہ ہے کہ یہ فتنہ اقل پرستی کا فتنہ عقل کے معیار پر حدیثوں کو جانچنے کا فتنہ اچھے اچھے وہ لوگ جنہیں علماء کہا جاتا ہے مفکرین کہا جاتا ہے ان لوگوں میں بھی یہ فتنہ سرایت کر گیا ہے اور ایسے کتنے لوگ ہیں جو حدیثوں کا انکار محض بنا کرتے ہیں کہ عقل سے ٹکرا حدیسوں کیویز کرتے ہیں اسروم کا واقعہ ایمان, ایمان ایمان, ایمان اور کا اطراک عقل غیر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا اطراک عقل سے, سے نہیں کیا جا سکتا اس لیے جب بھی کوئی بات قرآن سے ثابت ہو جائے جب بھی کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے نہ وا کا ہو آمن نہ ہو کیوں اور کیسے جیسے اعتراضات نہ کرنا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یا ایو اللہ منو یا ولا الدین لہو بالقول <لَتَشُرُون> والو نبی کی آواز کے نبی کی آگے نبی کی آواز سے اگر اپنی آواز بلند کرو گے نبی کے آگے اگر چلا کر بولو نبی کے آگے اگر جہرن بولو گے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرو گے تمہارے امام غارت ہو سکتے ہیں تمہارے امام ضائع ہو سکتے ہیں اللہ نبی کی آواز پر اگر کوئی آواز اونچی کرے اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں تو کیا مجال ہے سوچو اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیمار عقل کو لے کر حدیث رسول پہ اعتراض کرتا ہو جو اپنی بیمار عقل پر حدیث رسول کو جانچتا ہو جو حدیثوں کا انکار محفوظ بھی نہ کرتا ہو کہ میری عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایسے لوگوں کا کیا ہوگا غور کرو ایسے لوگوں کے اعمال کا انجام کیا ہوگا جبکہ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرو گے تو تمہارے ضائع ہو جائیں گے اس لیے بھائیوں اسراؤ و راج کے واقعے کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر غیر معمولی ایمان رکھنا چاہیے غیر معمولی یقین ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا شک اور کسی بھی قسم کا سرد جو نہیں پایا جانا چاہیے بھائیوں اسرا و راج کا تیسرا اور عظیم درس اسرا و راج کا تیسرا اور عظیم درس نماز کے تعلق سے ہے کہ اسراء میں کا عظیم تحفہ نماز ہے اسراء میں کا عظیم ہدیہ نماز ہے اسراء میں کے موقع پر جو خصوصی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا کی وہ نماز ہے تو لہٰذا اسراء میں کا ایک عظیم در مسلمانوں کے لیے پوری امت کے لیے ہے کہ اللہ کے بندوں نمازی بن جاؤ اللہ کے بندو نمازی بن جاؤ اس لیے کہ نماز ہی ایک مسلمان کی پہچان ہے نماز ایک مسلمان کی شناخت ہے نماز اگر نہ ہو زندگی میں تو ایک مسلمان اور کافر میں تمیز کرنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی آپ نے فرمایا اللہ جو چیز ہمارے اور کافروں کے درمیان فخ کرنے والی ہے وہ نماز ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی کافر ہو گیا اور اہل علم کے اقوال کی روشنی میں اہل علم کے فتح کی روشنی میں میں بتاؤں تو جمہور امت جمہور اہل علم کا خیال ہے جمہور علم کا فتوا ہے کہ اگر کسی مسلم معاشرے میں بے نمازی ہو ایک ایسا شخص جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کا حکم کیا ہے حدیث رسول کی روشنی میں امام مالک امام شافی امام احمد بن امبر رحمۃ اللہ علی مجمعین ان تینوں کے پاس بے نمازی کی سزا یہ ہے کہ اگر اسلامی کورٹ ہو تو اس کو لے جایا جائے کورٹ میں اور قتل کر دیا جائے تینوں کے پاس امام ابو حنی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اسے جیل میں بند کیا جائے گا جب تک کہ نماز نہ پڑھے اور اہم میں اور دوسرے جمہور محدثین کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے بے نمازی کی سزا اگر اسلامی کوٹ اگر ہو تو اس کی سزا قتل ہے اور یہ حدیث رسول سے مستمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال تقسیم کر رہے تھے مشہور واقع آئے ایک شخص آیا اور آ کر کہا یا محمد عیدل اے محمد انصاف کرو آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں کتنا بڑا الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سے سرخ ہو گیا اور آپ نے اس سے فرمایا اللہ کے بننے اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر دنیا میں کہاں انصاف ملے گا میں اگر انصاف نہ کروں تو دنیا میں کون ہے انصاف کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا پھر آپ خاموش رہے جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا آپ سے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہیے اللہ کے نبی اجازت دیجیے اس منافق کی گردن مار دیتا اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں آپ نے کیا کہا کہا کہ خالد نہیں اس کو قتل مت کرو کیوں اس لیے کہ وہ نماز پڑھا کرتا ہے اس کو قتل نہ کرو اس لیے کہ وہ نماز پڑھا کرتا ہے اللہ علم کہتے ہیں اس کا مطلب اس کی جان بچائی نماز نے نماز پڑھا کرتا تھا اور وہ کون تھا وہ وہ خوارش کا جد امجد تھا وہ اسی کی نسل سے بعد میں وہ بدعت فرقہ خوارش پیدا ہوا تھا اسی لیے جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من, يمرقون دینی من اس شخص کی ضروریت سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اسی طرح سے جڑا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جڑا ہوتا ہے خوارج کا جد امجد تھا وہ خوارش کا جد آلہ تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کے روکا اللہ قتل مت کرو اس لیے کہ وہ نماز پڑھا کرتا ہے مطلب یہ ہوا نماز نے اس کی جان بچائی اگر وہ بے نمازی ہوتا تو قتل کر دیا جاتا اسے محترم بھائیو نماز نماز کا اہتمام کرو نماز ایک مومن کی بنیادی پہچان ہے نماز زندگی میں کسی بھی حالت میں مت چھوڑو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھے صحابہ میں آدھے نبوی میں نمازوں کا اس قدر اہتمام نماز وقت میں پڑھی جاتی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی اور جماعت کا بھی اتنا اہتمام فرماتے ہیں اب نے مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں آدھے نبوی میں, میں میں نے دیکھا آدھے نبوی میں میں نے دیکھا جماعت کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ جماعت کی نماز وہی چھوڑتا تھا جس کا منافق ہونا معلوم تھا جماعت کی نماز سے وہی دور رہتا تھا جماعت سے وہی پیچھے رہتا تھا جس کا منافق ہونا معلوم تھا جو مومن صادقہ صادقان تھے وہ سب کے سب نماز کو آیا کرتے تھے کیسے آیا کرتے تھے ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین بیمار ہوتے چلنے کی سکت نہ ہوتی چلنے کی طاقت نہ ہوتی ایسی صورت میں انہیں اجازت ہے گھر میں پڑھنے کی لیکن جماعت کا اہتمام یہ ہے صحابی رسول کہتے ہیں ابن مسود رضی اللہ عن میں کرتا تھا کہ اوقات ایک بیمار جس کے اندر چلنے کی سکت نہیں چلنے کی طاقت نہیں وہ دو آدمیوں کا سہارا لے کر لنگڑتے لنگڑتے مسجد آیا کرتا تھا محض نماز پانے کے لیے محض نماز پانے کے لیے بھائیو یاد رکھنا ہم میں سے بہت سارے پڑھتے ہوں گے نماز لیکن جما کا اہتمام نہیں ہم میں سے بہت سارے پڑھتے ہوں گے نماز مگر وقت کا اہتمام نہیں وقت گزرنے کے بعد وقت کی پابندی اس قدر ضروری ہے میدان جنگ میں جب مارکا گرم ہو میدان کارزار میں مسلمان مشکین کے مقابلے میں سپارہ ہو جنگ چل رہی ہو تہذا جاری ہو نماز کا وقت آ جائے کہا گیا کہ ایسی صورت میں بھی تمہیں نماز کو وقت سے نکال کر پڑھنے کی اجازت نہیں حالانکہ دین کے راستے میں ہیں اللہ کے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں کہا ایسی صورت میں بھی تمہیں نماز کو اس کے وقت سے نکال کر پڑھنے کی اجازت نہیں تمہیں وقت میں پڑھنا ہے ہاں الشریع نے آسانیاں دی ہیں کہ عام حالات میں جیسا قبلہ روح ہو کے پڑھنا ضروری ہے میدان جنگ میں ہو تو قبلے کی شرط تمہارے لیے معاف میدان جنگ میں ہو تو قبلے کی شرط تمہارے لیے معاف اور اسی طرح سے وقوم اللہ فان اتین نماز کھڑے پڑھتے ہوئے خاموشی سے کھڑے ہو کے پڑھنا بغیر حرکت کیے ہوئے پڑھنا لیکن میدان جنگ میں ہوتے ہوئے تمہیں اجازت ہے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے میدان جنگ میں چلتے چلتے تم نماز پڑھ سکتے ہو اور پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے وقت میں پڑھنا ہے اللہ اکبر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جس پیغمبر کی زبانی طائب جیسے آزمائش کے دن کے دن آپ کو جی لوگوں نے ستایا اس پیغمبر رحمت کی زبان پر ان کے حق میں بددعا نہیں نکلی جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا تھا مگر غضو خندق کے دن جب مشرقین نے آپ کو نماز سے ایسا مجھول کر دیا تھا کہ میدان جنگ میں بھی پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا سورج غروب ہو گیا تھا اثر کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی تو اس لسان نبوت اور اس نبی رحمت کی زبانی بددعا نکل گئی آپ نے فرمایا شغلونا عن صلاة الوسط صلا ملا اللہ و و نارا انہوں نے ہمیں ان مشرقین نے ہمیں فلاط وسطہ یعنی آسر کی نماز سے مشغول رکھا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے نماز کا معاملہ آخر کس قدر عام ہے وقت میں پڑھنا کس قدر آم ہے اللہ کے بندوست کہ صاحب کے دن جس نبی کی زبان پہ دعا نہیں نہ نہیں آئی لہو لہن ہونے کے باوجود محض نماز اس کے وقت سے نکل جانے کی وجہ سے اس نبی کی زبان پہ بدوا آج نماز کے سلسلے میں بڑے اہتمام کی ضرورت ہے نماز کے سلسلے میں بڑی اہمیت کی ضرورت ہے نماز زندگی کی اہم ترین ضرورت ہو جائے ہمارے دوسرے لاکھ پروگرام ہو زندگی کے لاکھ منصوبے ہوں دن رات کی لاکھ مجبولیتیں ہو نماز سب سے مقدم ہونی چاہیے نماز سب سے اول ہونی چاہیے نماز کی خاطر اپنے دوسرے پروگراموں کو منسوخ کرو اور ایسا نہیں ہونا کہ دوسرے اس پروگراموں کی خاطر نماز کو منسوخ کریں تو اسرا میں کا یہ پیغام ہے کہ اے امت محمد نمازی بن جاؤ نمازی بن جاؤ اس لیے کہ میرا کا عظیم تحفہ نماز ہے لیکن آج افسوس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ امت مسلمہ میراج نبوی کے ان عظیم دروس سے غافل ہو کر یہ دروس حاصل کرنے کے بجائے نئی نئی پداس میں آج امت مبتلا ہے اسی اس, اسی اسرا و میراج کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سط اس جب کو سطۂ اسرا کو شب اصرا منائی جاتی ہے مسجدوں میں شراغاں کیا جاتا ہے اور رات پوری ویسے جاگی جاتی ہے جیسے رمضان کی شب قدر کی راتی جاگی جاتی ہے بھائیوں عل علم کے بقول اللہ علم کے بقول علم و تحقیق کے معیار پر اگر دیکھا جائے تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اسراؤ و راج کا واقعہ ستائس رجب کو ہوا تھا اور جیسے علم میں لکھا ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ اسراؤ میں راج کا واقعہ کس تاریخ کو ہوا تھا یہ نہیں معلوم ہے نہ صرف تاریخ میں نہ معلوم ہے بلکہ علع علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ مہینہ بھی نہیں معلوم ہے رجب یہ قول ہے کہ رجب میں ہوا تھا لیکن راج قول کے مطابق عالین کہتے ہیں کہ مہینہ بھی جو ہے ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ وہ رجب ہی میں ہوا تھا اس لیے تاریخ کا نامعلوم ہونا مہینے کا نامعلوم ہونا یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمارے اصلاف نے صحابہ نے صابعین نے سب صابین نے اس کو کوئی شرعی مناسبت نہیں جانا اور اس کو عید کی طرح سے نہیں منائی اور آج ایک افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ شیعہ سے متاثر ہو کر شیعہ سے متاثر ہو کر مسلمان بہت ساری ایسی رسمیں بھی مناتے ہیں جن کا تعلق تو سے ہے اس مہینے کی تیرہ اور چودہ تیرہ یا تیرہ تاریخ کو علی بن نبی سالم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تھی یوم ولادت علی منایا جاتا اور اس سے آگے بڑھ کر جعفر صادق رحمۃ اللہ علی جواہل بیت میں سے ہیں اور جن کی جانب شیعہ نے بہت سارے جھوٹی روایتیں بہت سارے جھوٹے واقعات منسوخ کر رکھے ہیں ان کے نام پہ پوریاں پکائی جاتی ہیں ایک مدت کے لیے گوشت کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا جاتا ہے یہ محترم مہینہ ہے جس کی حرمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بھلا تزلم ہم نے ان مہینوں میں بداعت نہ کریں گناہ نہ کریں قرآن نے کہا اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو ان مہینوں میں لیکن ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں اس لیے محترم بھائیوں ان بدات سے خود بچے ان کو بچانے کی کوشش کریں روح معراج کا جو حقیقی درس اور پیغام ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں رب العالمین سے رب کہنے والوں کو سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توقی ادا فرمائے ایک اعلان یہ ہے میرے بھائیوں کہ جیسا کہ آپ نے اعلان بورڈ پہ پڑھا ہے کہ آنے والی جمعرات تیس تاریخ کو